نبی کا درس ہے آج جو حضرات مستقل یہاں جمعہ پڑھتے ہیں اور اہتمام سے آتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ پچاس دروس میں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو مکمل کر لیں یہاں بیٹھے ہوئے بہت سے احباب نے بھی پورے اہتمام سے ان دروس میں شرکت کی ہے پہلے دن سے اور اس کے علاوہ چونکہ یہ دیگر ذرائع سے پوری دنیا تک جاتا ہے تو دنیا کے بہت سے ممالک میں سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس پورے سلسلے کو اہتمام کے ساتھ سنا ہے اور جب میں کسی ایک ہفتے نہ ہوں یہاں پر اور جمانہ پڑھاؤں تو مجھے پیغامات ملتے ہیں کہ لوگوں کو درس کی اگلی قسط کا انتظار ہوتا ہے اس سلسلے کو تو سات آٹھ مہینے ہو گئے تقریبا ربیع الاول کا مبارک مہینہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ شروع ہو چکا ہے اور ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ ایک نسبت اور حیثیت حاصل ہے کہ یہ خوشی اور مسرت اور سعادت کا وہ مہینہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں ربیع الاول حقیقت یہ ہے کہ سیرت کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ آپ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ اس کو پڑھنا اس کو سیکھنا سمجھنا سننا اسے واقفیت حاصل کرنا یہ خاص طور پر اس مہینے میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے تو ہمارے ہاں تو چونکہ پہلے سے ہی سلسلہ چل رہا ہے اس لیے وہی ترتیب اپنی انشاءاللہ چلتی رہے گی باقی درمیان میں اگر کچھ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف سے متعلق ہیں وہ اس میں آتی رہیں گی گزشتہ درس میں آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ بات سن پانچ ہجری کے واقعات اور خاص طور پر جو اس میں غزبِ خندق ہوئی غزبِ خندق کے ساتھ متصل غذبۂ بنو قرضہ ہوئی اور اس میں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی کے فیصلے اور پھر ان کی شہادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو قبر میں اتارنا اور پھر ان کی وفات پر اللہ پاک کے عرش کے ہلنے کا جو ذکر جو روایت جو بخاری شریف میں ہے اس سب پر بات گزشتہ جمعہ یہاں تک پہنچی تھی چونکہ بہت تفصیل ممکن نہیں ہوتی یہاں اس لیے درمیان میں کچھ چھوٹی غزوات کو اور بعض واقعات کو ہمیں چھوڑ دینا پڑتا اور ہم بڑے بڑے واقعات کے اوپر فوکس کرتے ہیں اسی کے اوپر گفتگو ہوتی ہے تو سن پانچ ہجری کے بعد اگر ہم سن چھ ہجری میں جائیں ہجرت کا چھٹا سال تو اس کا ایک اہم ترین واقعہ جو ہے وہ سلح حدیبیہ ہے یہ عنوان اور یہ نام آپ نے بچپن سے سنا ہوگا کورس کی کتابوں میں بھی عموماً داخل رہا ہے اس یہ شہجری کے اندر ہوا ہے اور اسی صلیح دبیہ کے بعد صورت الفتح نازل ہوئی تھی انا فتح نارا کا فتح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فتح سے سورت الفتح کے اس نازل ہونے سے بہت زیادہ خوش ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ وہ صورت ہے جس کے نزول کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بشارت کی بڑی غیر معمولی خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا تھا صلح حدیبیہ بہت سارے دروس بہت سارے اسباق عبرت کی بہت ساری باتیں اپنے ضمن میں لیے ہوئے اس کو فتح سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا لیکن ظاہری شکل اس کی فتح کی نہیں تھی ظاہراً ایسے لگتا تھا کہ جیسے مسلمانوں نے بہت نیچے جا کر شرائط کے اوپر کفار سے یا مشرقی نے مکہ سے صلح کی اور اس صلح میں بظاہر سارے سارا جو فائدہ تھا وہ مشرقین مکہ کو ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اسی پر صحابہ کو اس کا قلق یا اس کا افسوس بھی تھا اور اس کا اظہار سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے اظہار میں سب سے زیادہ جری تھے اس لیے انہوں نے بغیر کسی تعمل کے اس میں اپنا اظہار بھی کیا کہ یہ کیسی فتح ہے اور ایک کیسی کیسا معاہدہ ہے اور ایک ایسی صلح ہے کہ ہم لوگ کس سطح کے اوپر جا کر ان کے ساتھ اس بات کو کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صرف اتنا ہی جواب ارشاد فرمایا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے حکم کے بغیر میں کوئی کام نہیں کر سکتا مطلب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ چلیہ شعروں کے جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر ہی ہوا ہے. اس کا آغاز ایسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا آپ نے خواب یہ دیکھا کہ آپ اپنے عروفقا اور صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں اور عمرے کے بعد کچھ صحابہ نے اپنے سر منڈوائے ہیں اور کچھ نے اپنے بال چھوٹے کروائے ہیں تو انبیاء علوم و السلام کے خواب چونکہ سچے ہوتے ہیں اور خواب کے ذریعے ان کو احکامات بھی دیے جاتے ہیں جیسے کہ حضرت سعید ابراہیم علیہ السلام کو ان کے صاحبزادہ اسماعیل کو ذبح کرنے کا جو حکم تھا وہ بھی خواب میں آیا تھا انی اراف المنامی انی اسباح کا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی وجہ سے یہ فیصلہ فرمایا کہ آپ عمرہ کریں گے اپنے جان کے ساتھ آپ نے جب عمرے کا فیصلہ فرمایا تو تقریباً پندرہ سو صحابہ آپ کے ساتھ تیار ہو گئے ان پندرہ سو صحابہ کے ساتھ آپ نے کوچ فرمایا اور ذو الحلیفہ جو مدینہ سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے جو میقات آتا ہے جہاں سے لوگ احرام باندھتے ہیں چاہے عمرے کا ہو یا حج کا ہو اس کو ذوالخلیفہ کہتے ہیں تو آپ نے وہاں سے احرام باندھا اس لیے ذوالخلیفہ سے احرام باندھنا سننا تھا آج کل بھی جو لوگ جب آپ مدینہ شریف جاتے ہیں بعض لوگ تو براہ راست مدینہ چلے جاتے ہیں اور بعض لوگ مکہ مکرمہ سے ہو کر مدینہ جاتے ہیں پھر مدینہ نورہ سے پھر عمرہ کرتے ہیں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ بے شک احرام کی چادریں مکہ مدینہ نورہ میں ہی باندھ لیں کیونکہ انسان جو احرام کی حالت میں آتا ہے محرم جب ہو جاتا ہے انسان وہ چادریں باندھنے سے نہیں ہوتا وہ نیت کرنے سے ہوتا ہے چادریں باندھنے کے بعد جب انسان احرام کی نیت کر لیتا ہے تو وہ محرم ہو جاتا ہے صرف چادر باندھنے سے کوئی محرم نہیں ہوتا احرام کی چادریں پہننے سے تو لوگ یوں کرتے ہیں اگرچہ وہاں پر بھی اس کا بندوبست ہے کہ آپ وہاں باقاعدہ لباس تبدیل کر سکتے ہیں لیکن لوگ مدینہ منورہ سے عام طور پر احرام باندھ لیتے ہیں اور پھر ذو ذوالحلیفہ جو مکہ مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے رستے میں آتا ہے شروع کے اندر ہی آ جاتے ہیں مدینہ سے نکلتے ہی تو وہاں پر جا کر دو رکعت نفل احرام کی اور احرام باندھنے کے جو نوافل ہیں وہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد طلبیہ پڑھ کے احرام کی نیت کر لیتے ہیں انسان وہاں سے محرم ہو جاتا ہے آپ نے ایسے کیا اسی لیے اس جگہ کو ذوالحلیفہ کہتے ہیں یہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چونکہ لوگ یہاں سے احرام باندھتے تھے اس لیے بہت قدیم زمانے سے یہاں پر اس کا بندوبست اور ایک مسجد بنائی گئی ہے احرام آپ نے باندھا اور یہ ذو کا مہینہ تھا چھ ہجری تھا میں نے اس کے قریب کم و بیش پندرہ سو صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ کے ساتھ تیار ہو گئی اس عمرے کے لیے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر ایک مقام تھا ایک کنواں تھا جس کا نام تھا حدیبیہ بیا ظاہر ہے کہ وہ مقام آج بھی موجود ہے لیکن وہ کنواں اس طرح باقاعدہ اس سے پانی کا کام تو نہیں ہے کنواں وہاں پر البتہ موجود ہے اس کو آج کل شمع کہتے ہیں اور جو مکہ مکرمہ میں بندہ ہو جائے اور وہ عمر کرنا چاہے تو ہمارے ہاں عام طور پر ایک ترتیب لوگوں کی یہ ہے مکہ مکرمہ سے جب وہ زیادہ عمریں کرنا چاہتے ہیں تو مسجد عائشہ تنعیم جا کر احرام باندھتے ہیں صبح جاتے ہیں دن میں دو تین دفعہ جا سکتے ہیں قریب ہے چونکہ لیکن دو مقامات ایسے ہیں جہاں سے عمرہ کرنا مسنون ہے مسجد عائشہ سے تو ثابت نہیں ہے البتہ ایک اس خدیبیہ سے جو اپنے احرام باندھا آپ کا احرام باندھا سا آپ کا یہاں سے اور دوسرا جعرانہ ایک جگہ ہے وہ بھی مکر مکرمہ سے تیس پینتیس کلو میٹر کے فاصلے پر ہے وہاں سے بھی آپ نے احرام باندھا ہے تو ان دونوں جگہوں سے آج بھی جا کر احرام باندھا جا سکتا ہے اہل ذوق اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ ایک عمرہ جعرانہ سے ضرور کرتے ہیں اور ایک عمرہ جو ہے شمیسیہ سے جس کو آج کل یاقدیبیہ سے بھی کرتے ہیں چونکہ جنگ کا ارادہ نہیں تھا عمرے کی نیت سے آپ گئے تھے اس لیے جنگی ہتھیار تو ساتھ نہیں لیے گئے تھے البتہ جو سفر میں جتنا ہتھیار چاہیے ہوتا ہے رستے کے ڈاکوؤں اور لٹیروں سے بچنے کے لیے وہ ہتھیار صحابہ کے پاس موجود تھے جب آپ وہاں پہنچ کر آپ پہنچ گئے آپ نے کچھ صحابہ کو بھیجا آگے معلومات کرنے کے لیے کہ قریش کو خبر تو مل جاتی تھی کیا ان کے ارادے ہیں کیا ان کے عزائم ہیں تو آپ کو پتہ چلا کہ قریش نے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور انہوں نے یہ عہد کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکم کرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ دو سو سواروں کا لشکر لے کر غمین ایک جگہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں آپ کے رستے میں آتا تھا تو یہ ہدیبیہ سے پہلے ہی اطلاع آپ کو ملی اس لیے آپ نے وہ رستہ چھوڑ کر جس میں خالد ابن ولید انتظار میں تھے آپ کے گویا آپ نے اس کی بجائے ایک اور رستہ لیا اور آپ حدیبیہ پہنچ گئے حدیبیہ پہنچ کر آپ کی جو اونٹنی تھی مشہور اونٹنی قصوہ جس کا نام تھا تو اس کو اٹھانے کی مکہ کی طرف چلانے کی کوشش کی گئی صحابہ نے اس کو لیکن وہ چل نہیں رہی تھی جب اس کا رخ مکہ کی طرف کیا جاتا تھا تو وہ رک جاتی تھی اور دوسری طرف رخ کرنے جو چلتی تھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم سے یہی پر ٹھہری ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہاں ٹھہرنا چاہیے وہاں <تصح> صحابہ پہنچے تو ایک تالاب سا تھا پانی کا اس میں جو پانی تھا وہ ظاہر ہے پندرہ سو افراد وہاں پہنچے تو پانی ختم ہو گیا اور صحابہ آپ کے پاس آئے کہ رسول اللہ جس تالاب سے پانی لے رہے تھے وہ خشک ہو گیا تو آپ نے اپنا نیزہ مبارک لے جا کر اس تالاب کے اندر گاڑا اور جیسے ہی آپ نے اپنا نیزہ گاڑا تو اس میں سے تیزی کے ساتھ جوش کے ساتھ پانی ابلنے لگا اور صحابہ کہتے ہیں جابر کی روایتیں کہتے ہیں کہ ہم تو پندرہ سو لوگ تھے وہ اتنا پانی نکلا کہ اگر ہم ڈیڑھ لاکھ لوگ بھی ہوتے تو سیر سیراب ہو جاتے اس پانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے یہاں سے آپ نے پھر ایک صحابی کو وزتِ خراش کو بھیجا کہ وہ جائیں اور جا کر اہل مکہ کے ساتھ بات کریں ان کو بتائیں کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں ہمیں عمرہ کرنے تھے عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے تو وہ جب وہاں پر گئے تو قریش نے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تو ان کا اونٹ بھی ذبح کر دیا جس پر وہ گئے تھے اور ان کو بھی ایسا نقصان پہنچانے کے درپیا ہو گئے بعض لوگ قتل کی بات کر رہے ہیں بعض کسی بات کی بڑی مشکل سے سمجھدار لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر ان سے کہا کہ یہ سفیر ہیں اور سفیروں کو قتل کرنا اربوں کا کا دستور نہیں ہے اس لیے ان کو واپس جانے دیا جائے اور وہ واپس پیغام لے کر آئے کہ قریش جو ہیں وہ آپ کو کسی صورت مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دینے پر تیار نہیں ہے پھر آپ نے اپنے صحابہ میں سے صحیح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ اب کسی اور کو بھیجنا چاہا تو عمر فاروق سے مشورتا آپ نے پوچھا کہ اگر ان کو بھیجا جائے تو عمر فاروق نے فرمایا کہ رسول اللہ میرا ایسا کوئی بندہ موجود نہیں ہے مکہ مکرمہ میں جو اگر وہ لوگ مجھے کوئی نقصان پہنچانے پر تل جائیں تو ان کے لیے رکاوٹ بن جائے یا ان کے سامنے کھڑا ہو جائے میرے ایسے مراسم تعلقات یا میرے قبیلے کے کوئی ایسے لوگ کے مکہ کے اندر باقی نہیں ہیں البتہ یہ حیثیت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرور ہے کہ اگر وہ مدینہ مکہ مکلمہ بھیج دیے جائیں تو ایک تو ان کا قبیلہ یعنی بنو عمیہ کہ بڑے بڑے لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے جیسے کہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بھی بنومیا کے لوگ تھے کا ایک کا قبیلہ بڑا ہے اور اس کے بڑے بڑے لوگ مکہ کے اندر موجود ہیں سیدنا عثمان کو آسانی کے ساتھ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور ایک دوسری وجہ یہ تھی کہ عثمان غنی چونکہ اپنے ہر دور کے اندر لوگوں کے اوپر اپنے لطف و کرم اور مہربانی کی وجہ سے ان کے لوگ ممنون احسان بہت زیادہ تھے لوگوں پر احسانات کیے ہوئے تھے کسی کا کوئی کچھ غلام تھے جن کو آزاد کیا تھا کسی کو قرضے دیے تھے کسی کو پیسے دیے تھے کسی کو ویسے ہی ان کی جانب سے ان کی ان کا گنا تو مشہور ہے عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند فرمایا کہ اس کے لیے زیادہ مناسب صحابی جو ہیں وہ حضرت عثمان غنی ہیں چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا گیا اور وہ وہاں پہنچے اور واقعی حضرت عثمان غنی کے ساتھ وہاں کسی نے زیادہ کوئی بدسلوکی نہیں کی بلکہ قریش نے تو عثمان غنی سے یہ کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم اجازت نہیں دے سکتے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی اور عمرہ کرنے کی لیکن آپ چونکہ آ ہیں تو آپ احرام بھی باندھا ہوا ہے نیت بھی کی ہوئی ہے تو آپ عمرہ کر لیں اپنا آپ طواف کر لیں سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر عمرے کے انتظار میں ہوں اور میں ان سے پہلے عمرہ کر لوں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عمرہ ان کے کہنے کے باوجود اس پیش کیسے فائدہ نہیں اٹھایا سعید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عن کو انہوں نے کچھ روک لیا اور واپسی کے اندر کچھ تاخیر ہوئی اور یہ افواہ اوڑی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا اس خبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیعت لی صحابہ سے کر کے درخت کے نیچے حدیبیہ کے مقام پر جو اللہ جل اتنی پسند آئی کہ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے اور یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آئے تھے پڑھی قرآن پاک کی وہ اسی بیعت کے ساتھ ہے لقد فعین و معافی غلوبہ فن ضل الثیمۃ علیہ و اصب فتح قریبہ و مغان عطیٰ وقان اللہ عزیز الحکیمہ اللہ راضی ہوا ان لوگوں سے لقد لقت ردی عن علمین اللہ ان مومنوں سے راضی ہوا جس نے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیت کی اللہ نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ ان کو عطا کیا اور اللہ جانتا ہے کہ اس وقت ان کے دلوں کے اندر کیا ہے علی اللہ فعلیم اللہ فعلی ما معافی کو ہیں وہ ایک صحابی جو سب سے پہلے جنہوں نے بیعت کی تھی وہ جب آگے ہوئے بیعت کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سنان نام تھا ان کا اسد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بیعت کرتا ہوں سب اپنا ہاتھ دیجئے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں حضور نے فرمایا کہ ابو سنان تو کس چیز پر بیعت کرتا ہے کسی عقت پر ہوتی کسی معاہدے پر ہوتی کس چیز پر بیت کرتا تو ابو سنان نے کہا کہ میں اس چیز پر بیعت کرتا ہوں جو میرے دل میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ نے پوچھا کہ ابو سنان تیرے دل میں کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے دل میں یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں اس وقت تک تلوار چلاتا رہوں گا جب تک آپ کا لایا ہوا دین اللہ تعالیٰ سارے عالم کے اوپر غالب نہ کرتے آپ کے دین کو اللہ غلوہ نصیب فرماتے ہیں. یا میں اس راہ کے اندر پھر مارا جاؤں یا میں شہید کیا جاؤں اس پر میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں اس کو بیت الجہاد بیت الموت یہ سب کچھ کہا جاتا ہے تو اللہ چل شاہ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے انہوں نے کہا کہ میں بیت کرتا ہوں اس بات پر جو میرے دل کے اندر ہے تو اللہ نے فرمایا کہ فالم اللہ معافیم اللہ جانتا ہے کہ ان کے دنوں کے اندر کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کو اور اللہ جل شاہ ان کی ان کی وفاداری کو اور اللہ پاک ان کی جانصاری کو اللہ جل اس کو جانتا ہے اور پھر کہا کہ فن فن ذل سکینت علیہ صاحب فتح قریبہ اللہ کو خوب معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خاص سکینت اور اطمینان کو نار اتار دیا اور انعام میں ان کو اللہ پاک نے فتح قریبا ایک ان قریب ایک فتح جو ان کا مقدر بننے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اچھا پھر صحابہ نے بیت کی ابو سنان الاسدی کے بعد باقی لوگوں نے سب نے بیت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے کر اپنے دائیں ہاتھ پر عثمان کی طرف سے بیت کی اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اگر میں خود بھی ہوتا اگر میں خود ہوتا اور میں اپنے دائیں ہاتھ سے حضور سے بیعت کرتا ظاہر بات ہے بیعت میں دائیں ہاتھ آگے بڑھایا جاتا ہے بائیاں اوپر رکھا جاتا ہے تو کہا کہ میرے دائیں ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بایاں ہاتھ ہزار درج مبارک ہے کہ میری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمائی یہ بھی عثمان غنی کا وہ نرالہ اعزاز ہے جس میں کوئی صحابی ان کا شریک نہیں ہے جیسے کہ ان کا ایک یہ اعزاز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ان کے عقد کے اندر ان کے نکاح کے اندر یکے بعد دیگر آئیں اس اعزاز میں رو زمین کا کوئی انسان عثمان غنی کے علاوہ بھی کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جس نے کسی پیغمبر کی دو بیٹیوں سے شادی کی یہ واحد اور نرالا اعزاز ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذن نورین کہلاتے ہیں اس کی وجہ سے تو آپ نے یہ بیت کی اس کے بعد اطلاع ملی اس بات کا پتہ چلا کہ وہی اطلاع مل گئی تھی کہ عثمان غنی زندہ ہیں اب جب ان کو قریش کو یہ اطلاع ملی کہ صحابہ نے بیعت علی الموت کر لی رسول اللہ کے ہاتھ پر یعنی کہ اب ہم لڑیں گے اور موت سے کم پہلے راضی نہیں ہوں گے موت سے پہلے کہیں بھاگیں گے نہیں جب یہ بات قریش کو پتہ چلی تو ان کا کچھ موریل ڈاؤن ہو گیا اور انہوں نے سوچا کہ اب کچھ بات چیت کی جائے تو اور جو لوگ تھے مکہ مکرمہ میں قریش کے علاوہ اور قبائل بھی تھے جس طرح بنو خزا تھے حبشی قبیلہ وہاں کے کچھ لوگ تھے تو کچھ لوگوں کو یک بات دیگرے بھیجا گیا اس میں بنو خزاں حلیف تھے مسلمانوں کے مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں ایک ہمدردی تھی تو ان کے جو سردار تھے بدیر ابن ورقہ وہ آئے قریش کی طرف سے بات چیت کرنے کے لیے مسلمان نہیں تھے لیکن انہوں نے آ کر آپ کو یہ بھی بتایا کہ قریش نے بدلیہ کے آس پاس بڑے بڑے چشموں پر اور کنویں پر پانی پر قبضہ کر لیا جنگ کی تیاری ہے دودھ والی اونٹنیاں اپنے ساتھ لائے ہیں مطلب یہ تھا کہ لمبے عرصے کی پلاننگ ہے دودھ والی اونٹوں کا مطلب یہ تھا کہ خوراک کا بندوبست ہے, ہے آپ نے فرمایا ان سے کہ دیکھیں بدیل سے آپ نے کہا جو بنو خزاں کے سردار تھے مکہ میں رہتے تھے قریشی نہیں آپ نے کہا کہ دیکھیں ہم لڑنے نہیں آئے ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں قریش کو میری طرف سے یہ پیشکش کریں کہ پچھلی لڑائیوں نے قریش کو کمزور کر دیا ہے اور ان کو وقت چاہیے دوبارہ اپنی صلاحیت دوبارہ برقرار رکھنے کے لیے تو میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں اس معاہدے کے دوران قریش کی اور ہماری جنگ نہیں ہوگی میں باقی عرب کے ساتھ مجھے چھوڑ دیں باقی عرب عرب کی باقی جو دنیا ہے اگر میں نے سب پر فتح حاصل کر لی اللہ پاک نے فتح دے دی تو یہ قریش کی بھی عزت ہوگی قریش کے لیے بھی ایک ظاہر ہے میں ان کا چچا کا بیٹا ہوں اور اگر ان باقی لوگوں کے ساتھ جنگوں کے دوران ہم لوگ ختم ہو گئے تو قریش کو بغیر جنگ کیے ہوئے اپنا نتیجہ حاصل ہو جائے گا یہ پیشکش ہے میری طرف سے عرصے کے وہ کچھ عرصے کے لیے میرے ساتھ امن کا معاہدہ کریں جنگ نہیں ہوگی جس کے اندر تو لیکن آپ نے اس کے ساتھ یہ ضرور کہا کہ اگر مجھے اللہ پاک نے قریش ان نے باقی عربوں کے اوپر غالب کر دیا اور پھر کہا کہ اور ان اللہ, اللہ پاک مجھے ضرور غالب فرمائیں گے آپ نے کہا تو اس پہ کہا کہ پھر ہو جائے تو یہ لوگ آئے اور یہ بدین واپس آئے اور انہوں نے قریش سے کہا کہ انہوں نے ایک پیشکش کی ہے اور سچی بات یہ کہ تمہارے فائدے کی پیشکش ہے جلد بازی مت کرو اور ایک اور جنگ اپنے اوپر مسلط مت کرو قریش نے کہا کہ نہیں لیکن ہم عمرے کی اجازت نہیں دے سکتے اس پر عروہ ابن مسعود جو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے چچا تھا مسلمان نہیں تھے وہ آئے کہا قریش نے پیروں نے کہا کہ بتاؤ میری تمہارے اندر کیا حیثیت ہے مجھے بڑا سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو عمر میں تجربے میں اس میں اس میں, اس میں تو لوگوں نے جب ان کو کہا کہ نہیں آپ بڑے ہیں اور آپ بالکل بمنزلہ باپ کے ہیں یہ تو ان کا میں جاتا ہوں بات کرنے کے لیے وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کے ساتھ بیٹھے پھر کہا کہ آپ اب یہ چونکہ اپنی عمر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہنے لگے کہ آپ کے گرد جو لوگ ہیں یہ کسی ایک قبیلے کے نہیں ہیں کسی ایک قوم کے نہیں ہیں سارا آپ کا کوئی اپنا قبیلہ نہیں ہے سارے قریشی نہیں ہیں یہ تو ہر جگہ سے جمع شدہ لوگ ہیں مدینہ کے بھی ہیں اوسف کے بھی ہیں خزرج کے بھی ہیں قریش کے بھی ہیں غفار کے بھی ہیں یعنی مختلف طبقات کے لوگ ہیں یہ اگر آپ کے اوپر کوئی سخت جنگ آ گئی تو یہ لوگ ٹکنے والے نہیں ہیں کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ لڑنے کے لیے قبائلی عصبیت چاہیے ہوتی ہے خاندان خون خون کی ایک انسپائریشن چاہیے ہوتی ہے اسے نہیں پتہ تھا کہ اسلام کی جو نسبت ہے وہ کیسے کیسے کارنامے سے انجام پذیر ہوتے ہیں تو اس کا خیال یہ تھا کہ ایک ایسے لوگ جن کے قبائل مختلف ہیں جن کی بلڈ لائن الگ الگ, الگ ہے وہ کس بنیاد کے اوپر دلیری اور جان ساری کے ساتھ لڑیں گے جب اس نے یہ کہا کہ یہ لوگ آپ تتر بتر ہو جائیں گے آپ پر جنگ آئی تو یہ بھاگ جائیں گے تو حدو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک گالی دے کر کہا کہ بکو مت کیا تمہیں ہم لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے تو چونکہ انہوں نے وہ پہنا تھا خود پہنا ہوا تھا تو اس نے پہچانا نہیں اس نے پوچھا یہ کون ہے جس نے مجھے کہا ہے تو کہا کہ یہ ابو بکر صدیق ہے تو اس نے کہا کہ ان کا میرے اوپر ایک احسان ہے ابو کا صدیقی اوپر بڑے مقصد ہر ایک کے اوپر احسان کرنے والے مہربان آدمی تھے کا ان کا میرے اوپر احسان ہے اس نے میں ان کو اس گالی کا جواب نہیں دیتا جنہوں نے مجھے دی اور میں اس احسان کا خیال کرتا ہوں جنہوں نے میرے اوپر مکہ مکرمہ میں کیا پھر وہ حضور سے بات کرتے ہوئے بار بار حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے تھے مغیر اپنے شعبہوں کے بھتیجے پیچھے کھڑے تھے انہوں نے بھی وہ ہیلمٹ نمایاں چیز ہوتی ہے وہ پہلی نہیں تھی انہوں نے کہا جب انہوں نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا حضور کی داڑھی کی طرف تو مغیرہ نے کہا کہ ہٹاؤ اپنا یہ نجس ہاتھ رسول اللہ کی مبارک داڑی سے دور رکھو حضور کی داڑھی اس تمہارا یہ مشرق اور نجاست والا ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ رسول اللہ کی مبارک داڑی تک اس کو تم پہنچاؤ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے پہچانا نہیں تو کہا یہ تمہارا بھیجا ہے مغیرہ ابن شعبہ اس پر رہو بھتیجا تو بھتیجا ہوتا ہے اس کو بہت برا بھلا کہا گالیاں دی ان کو کہ okay, تم نے مجھے یہ کیوں کہا وہ واپس گیا اور یہ اور جا کر انہوں نے کہا اور واپس گئے اور جا کر قریش سے کہا کہ میں نے میری زندگی گزری ہے بادشاہوں کے درباروں میں فاتحین اور دنیا کے بڑے بڑے غورت گروں کو میں نے دیکھا ہے لیکن جو جان ساری جو محبت جو عقیدت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو ان سے ہے میری آنکھ نے اس سے پہلے ایسا منظر نہیں دیکھا حالانکہ دیکھے آ کر حضور کو پہلے کیا رہا تھا کہ یہ لوگ بھاگ جائیں گے جو آپ کے دائیں بائیں یہ لڑیں گے نہیں اور اب واپس جا کر اس نے کہا کہ میں نے ایسی محبت کے مناظر کہیں پر بھی نہیں دیکھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو ان سے ہے میرا مشورہ تم کو یہ ہے کہ لڑائی مت کرو جنگ کی طرف بات مت جانے تھے یہ بات بھی سنی اور کہا کہ میں نے قیصر کے کے دربار, کے دربار اور لیکن اس کے باوجود قریش نے کہا کہ جی عمرے کی اجازت ہم نہیں دیں اس پر پھر حبشیوں کے سردار تھے انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں وہ جو حبشی جو رہتے تھے مکم کرنا میں وہ بھی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جب ان کو آتا ہوا دیکھا کہ اہل حبش کے حبشیوں کے سردار آ رہے ہیں قریش کی طرف سے تو آپ نے کہا کہ یہ لوگ قربانی کے جانوروں کا بہت احترام کرتے ہیں اور صحابہ مدینہ سے چلتے ہوئے قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے ان پر ان کی جو علامت ہوتی تھی وہ بھی لگا دی گئی تھی تو آپ نے فرمایا کہ قربانی کے جانوروں کو سامنے کھڑا کر دو اس آتے ہوئے سردار کے سامنے اس سے اس کا دل نرم ہوگا اس کو خیال آئے گا کہ لو قربانی کے جانور بھی ساتھ لائے گے جو عمرے کے بعد یہ قربان کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت دینی چاہیے اس بات کی تو جب وہ آئے اور انہوں نے قربانی کے جانور دیکھے تو اس نے ادھر ہی وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ جو قوم جو لوگ اتنے مبارک ارادے سے آئے ہوں عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوں ان کے رستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے اور رستے سے ہی اس نے حضور سے بات کیے بغیر واپس ہو گئے اور جا کر قریش سے کہا کہ یہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں قربانی کے جانور ان کے ساتھ ہیں ان کو عمرہ کرنے کی اجازت ہے تو قریش نے بڑی بدتمیزی کے ساتھ چونکہ وہ حبشہ کے تھے ان سے کہا کہ تم جنگلی آدمی ہو اور تو سمجھتا نہیں اس بات کو تو اس نے کہا کہ اس پر اس سردار حبشی سردار نے کہا کہ خدا کی قسم جو لوگ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہوں اللہ کے گھر کے لیے جو لوگ آئے ہوں تم میں سے کوئی اس کو روک نہیں سکے گا اور اگر تم نے اب ان کو روکا اس بات پر تم لوگ آگے بڑھے اور تم نے ان کے ساتھ روکنے کی کوشش کی تو میں سارے حبشیوں کو اپنی پوری قوم کو لے کر تم لوگوں سے عیدہ ہو جاؤں گا میں اس جرم کے اندر اس گناہ کے اندر شریک نہیں ہوں گا یہ بات ہے اس کے بعد اس پر ان کو لوگ کھڑا قرآن کو سمجھدار لوگ قریش سے کھڑے ان کا کہ اس موقع پر ایسا نہ ہو کہ ہبشی الگ ہو جائیں ان کو سمجھایا بجھایا کہ نہیں کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی اس کے بعد یہ ہوا کہ قریش کی طرف سے سہیل ابن عمر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سہیل ابن عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اب معاملہ بات بن جائے گی ایک تو اس لیے کہ آپ نے سہیل کے نام سے تفاؤل کیا سہل سہیل کہتے ہیں سہولت کو آسانی کو اچھے ناموں کا ایک تفاؤل بھی ہوتا ہے اپنا آپ نے کہا کہ اب سہولت والا معاملہ ہوگا وہ بندہ آ رہا ہے جس کے نام میں سہولت ہے جس کے نام ہی سہولت سہل تو سہیل آ رہے تھے دوسرا یہ تھا کہ سہیل اپنی شرافت اپنی نجابت اپنے وقار کی وجہ سے مکہ مکرما میں مشہور تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلم شیخ طالب میں قید تھے تو وہاں پر بھی سہیل جو ہے وہ ان مسلم, مسلم جو محصور مسلمان تھے ان کی مدد کیا کرتے تھے تو وہ آئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ صلح نامہ جو ہے وہ بات ہوئی اور وہ کے اوپر بات آ گئی ان کے ساتھ گفتگو کے دوران شرائط کیا ہو گئی جب شرائط لکھنے کا وقت آیا تو آپ نے ان سے کہا کہ جو عرب کا دستور یہ تھا کہ وہ بھی سرنامے کے اوپر بسم اللہ لکھا کرتے تھے تو وہ بسم بسمک اللہ بسمک اللہ اللہ کے نام سے اس کو لکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ وہ کاتب تھے وہ لکھ رہے تھے تو آپ نے کہا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سہیل نے کہا کہ ہم الرحمن الرحیم کو نہیں جانتے ہم بسمک اللہ عمی لفظ جانتے ہیں جو ہمارے ہاں ہیں یعنی ہم اللہ کو تو جانتے ہیں اور الرحیم یہ الفاظ ہم نہیں جانتے ہیں اس نے وہی لکھے جو ہے بسمک اللہ عمہ اس کو آپ نے کہا ٹھیک ہے بسمک اللہ عمہ لکھو اس کے بعد آگے لکھنا تھا کہ یہ معاہدہ ہے یہ وہ عہد نامہ ہے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تو حد نے یہ لکھا کہ یہ وہ عہد نامہ ہے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی سہیل نے کہا کہ اسی پر تو جھگڑا ہے آپ کو ہم رسول اللہ نہیں مانتے اسی وجہ سے تو آپ کے ساتھ یہ صلح ہو رہی ہے اسی نہ تو جنگ ہو رہی تھی اسی پر تو صلح ہو رہی ہے اگر آپ کو ہم رسول اللہ مانتے ہوتے تو یہ سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا اس لیے یہ نہیں لکھا جائے گا محمد بن عبد اللہ لکھا جائے گا آپ کو ہم اسی نام سے جانتے ہیں اور اسی نام سے آپ کا ہمارے ساتھ تعارف ہے کہ آپ عبداللہ کے بیٹے محمد ہیں یہ ہم مانتے ہیں رسول اللہ نہیں مانتے ہیں. حضور نے تعلی سے کہا کہ مٹا دو محمد الرسول اللہ اور لکھو محمد بن عبداللہ سعید علی کرم اللہ نے ہاتھ اٹھا لی اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے محمد الرسول اللہ نہیں مٹایا جائے گا کیسے میں مٹاؤں اتنی بڑی حقیقت کو کاغذ پر سے تو آپ نے فرمایا کاغذ قریب لاؤ اور مجھے مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے محمد الرسول اللہ آپ انہوں نے کہا یہ لکھا ہے آپ نے خود اپنے انگوٹھے مبارک سے اس کو مٹا دیا اور کہاں لکھو محمد ابن عبداللہ اس پر جو آیت نازل ہوئی جو صورت نازر صورت الفتح اس کے آخر کے اندر آیتیں محمد الرسول اللّہ و لذین مَشد الفارم بیرحم یعنی جس کاغذ پر انہوں نے بٹوایا ایک معاہدہ نامی سے مٹوایا اللہ باق نے اس صحیفے پر لکھ دیا کہ قیامت تک کہ مسلمان پڑھتے رہیں گے محمد الرسول اللہ یعنی اللہ کی یہ حقیقت تھی کہ حضور اللہ کے رسول ہے تو کہ سے تو مٹتا نہیں تھا اور اس کے بعد اس کے بعد آگے شرائط طے وہ شرائط کیا تھی اور کن شرائط پر صلح ہوئی اور اسے کیا نتائج نکلے انشاءاللہ اگلے جو میں اس پر بات ہوگی واقع گاہ الحمد